بسم اللہ الرحمن الرحیم پچاسیواں مکتوب نفس کو جدا کرنے کے بیان میں بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ خوش بختان طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اول درج العبدی فی المعرفتی ہجرا نہفسی پہلا درجہ معرفت میں بندے کا اپنے نفس سے دور ہو جانا ہے یعنی خدائے از کی پہچان اور اپنی ذات سے بیزاری ہے جب تک اپنے سے بیزاری کو نہ پہچانو گے خدا کی آشنائی کا مرتبہ نہ پاؤ گے تمام لوگوں کی نظر اپنے اوپر اس لیے پڑتی ہے کہ خود ان کا وجود معرفت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مردان راہ حق سارا غصہ اپنے اوپر اتارتے ہیں اور جو تلوار اٹھاتے ہیں اپنے اوپر اٹھاتے ہیں تاکہ اس کمبخت اٹکاؤ کو دور کر دیں اور دل بارگاہِ معرفت تک پہنچ سکے یا راہِ طلب میں خاکستر ہو جائے مصنوی زح غرت کے چنداں بے نیازیست کہ چندی عقل و جان آن بے بازی است زہر غیرت کے گر بر عالم افتد بیکساعد و عالم برہم افتد زہ رحمت کے گر یک ذرہ ابلیس ببابت گوئے برباد ز ادریس اللہ اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کا کیا کہنا کہ جہاں بے شمار عقلیں اور جانیں کھیل بن کر رہ گئی ہیں اس کی غیرت بھی کیا خوب ہے کہ اگر اس کا ایک شمع عالم پر پڑ جائے تو دونوں جہان نیست تو نابود ہو جائیں اور اس کی رحمت وہ ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی ابلیس کو مل جائے تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی بازی لے جائے المعرفة الفوز بالقدس والفلاه بالعنس معرفت بارگاہ قدس میں کامیابی اور محبت میں فلاح و نجات ہے اتنی بڑی دولت ایسی بدبخت اور رکاوٹ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ لجتمعین دو زد ایک جگہ جمع نہیں ہوتے یہ آب و گل کا کام نہیں ہے اور نہ عالم کونو و فساد کی دولت ہے یہ ازلی نعمت اور ابدی صفات کی بارگاہ ہے اگر تمام مخلوقات سرکشی پر تو اس کے آستانی کو ذلت کی گرد تک نہ پہنچے گی اور اگر تمام سرکش صدیق کو صالح بن جائیں تو اس کے دربار کا استغنا کچھ زیادہ نہ ہو جائے گا ایک بزرگ نے کہا ہے اشعار زہ ساحت کے گر عالم نہ بودے سر من از انجا کم نہ بودے دے وحدت کے موے در نہ گنجد دران وحدت جہاں من نہ سنجد زہ حیرت کے جان راہست ہست برتا، قانون عجش شدت دل بست بر اللہ اکبر کتنی بڑی وسعت ہے کہ اگر یہ سارا عالم نہ ہوتا تو اس کی بارگاہ میں ایک بال بھر کمی نہ ہوتی وحدت بھی کیسی کہ ایک بال کی بھی سمائی نہیں اس کی وحدت میں یہ جہان بال کے برابر بھی نہیں ہے اللہ اللہ جان کو تیری معرفت میں کس درج حیرت ہے کہ آخر آجز ہو گئی اور تجھ سے دل کو وابستہ کر لیا یہ تو کسی جوہر یگانہ و یکتا کا کام ہے نہ اس آب و خاک کا نہ عابدوں اور زاہدوں کا بلکہ یہ ننگے بھوکوں اور دکھیاروں کا کام ہے جن کی زبانوں پر یہی وظیفہ رہتا ہے قطا قلندری و خراباتی از پیے تو شدم حدیث عشق تو دیدم کے پار سائی نیست چنی کے از در ہمت گدائے کو تو شد کہ ہیچ سلطنت خوش تر گدائی نیست تیرے لیے ہم ملامتی اور خراباتی بن بیٹھے کیونکہ تیرے عشق و محبت کی گفتگو کو پارسائی سے کوئی واسطہ نہیں ہم اسی لیے ہمت سے کام لے کر تیری گلی کے فقیر بن گئے ہیں کہ کوئی بادشاہت تیری فقیری سے بہتر نہیں ہے قطا در راہے تو بیرم ارچ ترانہ بینم بارے خلاص یا بم ازنگ زندگانی ز انجا کے رفتائے تو نفرستی السلامے بردست باد بار خاک رہ نشانی مانا کہ میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا لیکن تیرے راستے میں مر تو جاؤں گا اور آخر اس بے غیرتی کی زندگی سے نجات پاؤں گا اے محبوب تو جہاں گیا ہے وہاں سے کوئی سلام بھی نہ بھیجا کاش ہمارے ہاتھوں میں نشانی کے طور پر تیرے راستے کی خاک ہی رہ جائے جیسا کہ حضرت سلطان العارفین قد صلی اللہ سر رہو نے فرمایا ہے وجد تو حید عارفتِ بقن جے بے میں نے بھوکوں پیٹ اور ننگے بدن رہ کر یہ معرفت حاصل کی ہے فاقہ مستی اور اوریانی بارگاہ آشنائی کی کنجی ہے بس یہی صفات حاصل کرو کیونکہ یہی عزیز اور دروازۂ معرفت کی کلید ہیں اور آپ ہی یہ فرماتے ہیں المحجوبون صلاسط و الزدون بے ذہد ولابدون بے عبادت ولعلم و بل تین گروہ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں مبتلا ہیں زاہد اپنے زہت کے حجاب میں عابد اپنی عبادت کے حجاب میں اور عالم اپنے علم کے حجاب میں یہ کلام ایک سمندر ہے کہ اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم ہونے والے نہیں اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال باقی ہے کہ دنیا میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے تو تم متکبر کہلاؤ گے دیکھو خبردار کبھی دعوے کی ٹوپی سر پر نہ رکھنا ورنہ دور پھینک دیے جاؤ گے اور غرور پر کمر بستہ رہو گے یاد رکھو معرفت کی گفتگو کرنا متکبروں کا کام نہیں ہے میں دیم العبدو یا ان فی جمی الخل من ہوا شرنی فہ ہوا متکبر بندہ جب تک یہ گمان کرتا ہے کہ تمام مخلوق میں کوئی مجھ سے برا بھی ہے تو وہ متکبر ہے اور حجاب میں پڑا ہوا ہے ایک بزرگ نے فرمایا ہے مسنوی چو علمت حست با علمت عمل کن پس از علم و عمل اسرار حلقن ترا با علم دین یک ذرہ کردار بس بازان کا علم دین بخروار بروے کار بکن کائین کار خامست ز علم دین ترا حرف تمامست جب تجھے علم حاصل ہے تو, تو اپنے علم پر عمل کر اور علم و عمل کے ذریعے اسرار خداوندی حل کر لے تیرے لیے علم دین کے ساتھ ایک ذرہ کردار اس علم دین سے ہزار گنا بہتر ہے جو گدھے کا بوجھ ہو جا کوئی کام سر انجام دے یہ جو کچھ تو کر رہا ہے خام کاری ہے اگر تو صحیح عمل سے کام لے تو علم دین کا ایک حرف تیرے لیے کافی ہے یاہیا معاد راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت خواجہ بایزید بستامی قدس اللہ السرح العزیز کی خدمت میں گیا دیکھا کہ وہ ایک چمڑا سر سے لپیٹے اور سیاہ پرانی رسی سے باندھے تکبیر کہہ رہے ہیں میں نے کہا اے برہان محدین کیا ملک میں کوئی سانحہ پیش آیا ہے جو آپ تکبیر کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا اے یحییٰ اگر تم یہ راز جاننا چاہتے ہو تو روم چلے جاؤ جب میں روم میں پہنچ تو ایک بڑا حصار دیکھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور دشمنان دین کی جلی بھنی بے شمار لاشیں پڑی ہوئی تھیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ شہر کے رہنے والوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی قریب تھا کہ لشکر اسلام کو شکست ہو جائے کہ اچانک بستام کی طرف سے تکبیر کی آواز آئی اور اس کے پیچھے ایک آگ ظاہر ہوئی اور اس حصار میں لگ گئی اور یہ سب جل کر راک ہو گئے پھر میں واپس بستا آیا اور حضرت باعزید کو دیکھا کہ آپ پاؤں کی دو انگلیوں پر بیٹھے ہیں اور حیرانی اور درد کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں نماز عشاء تک ان کا یہی حال تھا جب فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کر فرمایا اے یا بارگاہ ربوبیت میں تیس ہزار مقامات پر میرا گزر ہوا ہے اور میں نے ہر مقام پر حضرت رب العزت سے مناجات کی ہے آخر مجھ سے پوچھا گیا اے بایزید تیری مراد کیا ہے میں نے کہا اریدو اللہ یریدو میری مراد یہ ہے کہ میری کوئی مراد نہ ہو میری مراد بے مرادی ہے اور میرا چاہنا کچھ نہ چاہنا ہے شیر زبان بے ماند بنا بنامت ہنوز سیری نیست دریغ عاشق مسکین کے یک زبان دارد تیرا نام رٹتے رٹتے زبان گھز گئی لیکن سیری نہ ہوئی افسوس کہ اس غریب عاشق کے منہ میں ایک ہی زبان ہے حضرت یحییٰ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنی معرفت مجھے عنایت فرما انہوں نے کہا اغارو علیہ ان اکون زیلک مجھ کو غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں معرفت میں غور و فکر کروں اور یہ کس قدر بری بات ہے کہ قدیم کی صفت حادث کی صفت سے مل جائے اس جگہ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت بایزید نے اغار علیہ ہی کہہ کر حضرت کا راستہ روک دیا تاکہ وہ ان کے پیچھے نہ لگ جائیں ان بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی روش ظاہر نہیں کرتے تاکہ راہرو کی غیرت اور زحمت سے محفوظ رہیں اشعار تو گر ب با با شب در راز گوئی دیگر روز آں و او گوئی ریا او اجب کوہ آتشیں است نمی دانی کے کوہ دو ذخی است اگر تو ساری رات اللہ تعالی کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا اور دوسرے دن فخر و ناز کے ساتھ لوگوں سے کہتا پھرا تو یقینا یہی ریا و عجب کا آتشی پہاڑ ہے تو نہیں جانتا کہ دوزخ کا آتشی پہاڑ یہی ہے پیروں میں سے ایک پیر فرماتے ہیں کہ میں دس سال تک آنسو روتا رہا دس سال خون اور دس سال پیپ رویا کیا اب دس برس سے برابر ہنس رہا ہوں اس پیر نے اس طرح راستہ گم کر دیا تھا اپنے دین کی حسرت و غم میں روتا تھا اور نادان لوگ اس پر عشق کا الزام رکھتے تھے شیر اس پی اے عشق تانا زنان بے خبرند اے مسلمان ہما فریاد ازی بے خبران عشق تانا دینے والے سب بے خبر ہیں اے مسلمانوں میں ان خ... بے خبروں سے عاجز ہوں اور فریاد کرتا ہوں معرفت و حقیقت کی گفتگو میں لوگوں کو سخت مغالطہ ہوا ہے ان میں اکثر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کیونکہ تمام جاننے والوں کا جاننا یہ ہے کہ ان کو اپنے نہ جاننے کا علم ہو جائے اور تمام پہچاننے والوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ پہچان لیں کہ اس کو نہیں پہچان سکتے جمال لا الہ الا اللہ کے مرتبے کی قسم کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں اشعار جہاں است تو پرد تو در جہان نے ہماں در تو گم و طور درمیانے جہان پر نام تو وسط نشان نے شدہ بینندہ عقل و تو ایان جہاں نے عقل و جان حیران بماندہ تو در پردہ چنا پنہا باندہ ز اج خویش می گو ایم اے پاک تو ای معروف و عارف اغرفناک آرفناک تجھ سے سارا جہان بھرا ہوا ہے مگر تہان میں نہیں ہے تجھ میں سب گم ہیں مگر تو بیچ میں نہیں ہے تیرے نام سے سارا عالم پر ہے لیکن تیرا کہیں نشان نہیں عقلیں دیکھنے والی ہیں لیکن تو ظاہر نہیں ہوتا جان اور عقل کا سارا جہان متحیر ہو گیا ہے کہ تو پردے میں کیسے چھپ گیا اے پاک ذات ہم اپنی آجزی کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی معروف ہے اور تو ہی عارف ہم نے تجھے نہیں پہچانا اے بھائی بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمام دلبریاں اور بہادریاں جب معرفت کے کوچے میں پہنچتی ہیں تو برباد عشق ہو جاتی ہیں اور تمام علوم کے سمندر جب قدرت کی موچ تک پہنچتے ہیں تو قطرہ بن جاتے ہیں تمام عزتیں اور شرافتیں جو طلب کا ارادہ کرتی ہیں سراسر ذلت بن جاتی ہیں اور تمام دعوے جس کی پاکیے کلام تک پہنچتے ہیں شکست خوردہ ہو جاتے ہیں اگر مخلوق کی عاجزی کی تمہید مقصود نہ ہوتی تو کون کہتا ما قدر اللہ حق کا قدر اللہ کی قدر معرفت کا حق کسی نے ادا نہیں کیا سارے جہان کے خدا شناسوں کو جنازے پر رکھتے ہیں تب کسی ایک آشنا کو چنتے ہیں یہ وہی راز ہے جسے خواجہ جنید رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ہزاروں مریدان صادق کو صدق کے راستے میں پھانسی دے کر مقام معرفت کے قریب قہر کے دریا میں ڈبو دیا جب کہیں جا کر ہم ارادت کے آسمان پر سورج بن کر چمکے ہیں اور خواجہ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا ان اعرفه قبل ل... بلحظة میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے دم بھر کے لیے اس کی معرفت کی دولت مجھے نصیب ہو جائے کسی دل جلے نے کہا ہے شیر چون می خوشی رہا کن تا پائے تو ببوسم بارے بسینہ من ای آرز آرزو نماند جب تو مجھے مار ڈالنا ہی چاہتا ہے تو ذرا مجھے آزاد کر دے تاکہ میں تیرے پاؤں چوم لوں تاکہ میرے دل میں یہ آرزو باقی نہ رہ جائے اسی طرح لوگوں نے کہا ہے کہ سالقان طریقت جب دنیا سے سفر کرتے ہیں تو زیادہ تر اپنا درد جگر ساتھ لے جاتے ہیں ان باتوں کے غمگین کبھی اپنے ماتم کی بسات تہ نہیں کرتے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں آسمان والوں کو آسمان پر اور زمین والوں کو زمین پر پہنچاتے ہیں لیکن اس حسرت کے ماتمی لباس کو غمگینوں کے بدن سے نہیں اتارتے جیسا کسی درد مند نے کہا ہے قطع در ہر دلے کے درنا رود دلبرے بسوز آتش بخانہ کے ناشد شد مہمان مہمان دروں مردم برآست و رفتم دروں قنون خاکم مگر کے بعد بروز آستا درون جس دل میں دلبر ہی نہ آئے اسے جلا ڈال اس گھر میں آگ لگ جانا ہی بہتر ہے جس میں مہمان نہ آئے میں دروازے پر ہی مر گیا اور اندر نہ جا سکا کاش ہوا ہی میری خاک کو اندر پہنچا دے سفیان آئینیہ ردی اللہ عنہ کہتے ہیں بکائی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی شخص روتا ہے استرار کی حالت میں تو اللہ تعالی اس کے رونے کی وجہ سے ساری امت پر رحمت فرماتا ہے الله او اللہ تعالی عليه السلام من محضون اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی کی کہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غمگین جب یا رب کہتا ہے تو ہم لبیک لبیک کہتے ہیں ہر زمانے میں صاحب غم و اندوہ ایک ہی شخص ہوتا ہے اور دوسرے اس کی پناہ میں زندگی گزارتے ہیں خواجہ وکی بن جراح ردی اللہ عنہ کہتے ہیں لما مات الفدیل من العرد جب فدیل یعنی ابراہیم ادھم نے انتقال کیا تو دنیا سے حزن جاتا رہا اپنے زمانے میں غم و اندوہ کی سلطنت کے فرما روا خواجہ فدیل ہی تھے جب وہ نہ رہے تو گویا غم بھی دنیا سے رخصت ہو گیا مشاخردوان اللّہ علیہ کے کلمات میں ہے صاحب الحسنی یق من قریقی في شہری مل یک او من فقد حسن ہُو بسنین صاحب غم ایک مہینے میں اتنا راستہ طے کرتا ہے کہ غم سے آری انسان برسوں میں طے نہیں کر سکتا دوسروں کو بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے جب کہیں دین کے راستے میں ایک قدم بڑھا سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ اس پر بھی نہ بڑھا سکیں لیکن وہ شخص جو غم و اندوہ کی باتوں میں ڈوبا ہوا ہے پہلا قدم اس کا بسات صدق پر ہوتا ہے اور مہانہ محبت کا پہلا جام اسی کو ملتا ہے من بگر مائع قیامت خون خورم بر یاد دوست جو شیراں رہنما کو تشنا تشنا کوثر بود میں تو قیامت کی گرمی میں محبوب کو یاد کرتا اور خون جگر پیتا ہوں یہ دودھ کی نہر اس کو دکھلا جو کوثر کا پیاسا ہو اس راز کے معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے ان اللہ یہ کل قلب حذین ہر ایک غمگین دل والے کو اللہ دوست رکھتا ہے توت میں ہے عذا احب اللہ ابدن نہ صبن فی قلب ہی میں ابدن نہ صبا فی عقل بہ مزا مضمر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کے دل میں حسن و ملال ڈال دیتا ہے اور جس بندے سے غصہ اور عداوت کرتا ہے اس کے دل میں طرب خوشی پیدا کر دیتا ہے خداوند وند جب مخلوق پر احسان کرتا ہے تو یہ احسان کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کے دلوں کو بغیر گریا وزاری کے نہیں چھوڑتا اور اپنے دشمنوں کو ترب و خوشی سے خالی نہیں رکھتا کسی کے دل میں اتنا رنج و غم نہیں تھا جتنا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا وکی فل میتج علیہ ابو فی کلی وقت جس کو ہر لہجہ نئی مصیبت غیب سے پہنچتی ہو تو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے قطع تو اے پسر کے عظیم سو سوارمی گزری میرا بکش چو برائے شکاری گزری تو مست خواب چہدانی کے تاچا می گزرد دران دلے کے بشہاب پارمی گزری اے لڑکے تو سوار ہو کر اس طرف سے گزرتا ہے اگر شکار کے لیے جاتا ہے تو مجھے قتل کر تو مست خواب کیا جانے کہ جس دل میں تو تاریخ راتوں میں گزرتا ہے اس پر کیا مصیبت ٹوٹتی ہے حضرت خواجہ جنید رحمتہ اللہ علیہ اپنے پیر خواجہ سری سقطی قدس اللہ سرہ العزیز کو نزا کی حالت میں پنکھا جھل رہے تھے۔ اپ نے آنکھ کھول کر دیکھا اور کہا کیف بس تلذ تلذ بنسیم المرواحۃ من فی نفسه کبدن مجترک اس آدمی کو پنکھے کی ہوا سے کیا راحت مل سکتی ہے جس کے سینے میں اس کا کلیجہ پھنک رہا ہو اے فرزند تو مجھے پنکھا جھل رہا ہے اور میرے جگر میں آگ لگا کر جلا رہے ہیں اور ایسی آگ کہ اگر اس کا ایک شرارہ پہاڑ پر پہنچ جائے تو وہ راکھ ہو جائے یہ تیرے پنکھے کی ہوا کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے قطع میرا این تشنگی از بحر آب دیگرست ارنے نمی بینی کہ در ہر دے دی دریائے دیگر دارم طبیب اخویش را زحمت مداح چوں بخواہم شد کہ من اندر سر شوری دسودائے دا دیگر دارم میری یہ پیاس تو کسی دوسرے ہی پانی کے لیے ہے نہیں تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ میری دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہ رہا ہے اے طبیبو میرا میرے علاج کی زحمت گوارا نہ کرو میں اچھا نہ ہوں گا کیونکہ میں اپنے سر شوریدا میں ایک دوسرا ہی سودا رکھتا ہوں اے, ب... اے بھائی اب دل خوش رکھو اگر گناہ گنا بے حد و بے حساب ہیں اور عبادت و بندگی کچھ بھی نہیں لیکن لا رحمت رحمت یعنی خدا کی رحمت سے نا کہ فتوے نے تمام گناہ گاروں کو اپنی پناہ میں گھیرایا ہے اور فرمان ولاسو مر اللہ کی بخشش اور کرم سے مایوس نہ ہو نے سارے مفلسوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دی ہے جب وہ بخشش کر ہی چکا ہے تو نا امید نہیں ہو سکتے اور جب وہ بخشش ہی کرنے والا ہے تو اس سے مایوس نہیں ہو سکتے ہیں اے بھائی جب وہ بخشنے ہی والا ہے تو اپنی رحمت سے گناہ کی نا کیوں کر جائز رکھے گا اور جب وہ بخشنے والا ہے تو اپنے خزانہ رحمت سے مفلسوں کو ناکام نہ چھوڑے گا اے بھائی شکستہ دل نہ ہو تم اس وقت کتنے ہی مفلس کیوں نہ ہو جب تمہارے رخسار وجود کو اس نے اپنے حسن کے زیور سے آراستہ کیا ہے اور خلق آدم علی ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پر پیدا کیا کا تاج تمہارے سر پر رکھا تو اس کا جمال تمہارا جمال اور اس کا کمال تمہارا کمال ہے اگر تم خرابات کی ہوا سے آلودہ ہو گئے تو جانتے ہو کہ ملائے اعلی کے فرشتوں کو قد قدس قدس کے مسلح پر کیوں بٹھایا ہے اس لیے کہ اپنے استغفار کے پانی سے ان دھبوں کو دھو ڈالیں اور اگر کبھی خواہشات کے بازار میں گناہوں سے ملوث ہو جاؤ تو اس کا ازلی کرم اور ابدی مہربانی عالم میں پکار کر کہتی ہے فعین ملی ہن جنوبن لست کم ایسے خوبصورت چہرے کے لیے گناہ کا دھبا کہاں ہے تم جیسا تو کوئی نہیں ہے اس کا راز ہے کہ ایک دن سلطان محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کی غرض سے اپنے لشکر میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ جس کسی سے کوئی بے ادبی سرزد ہوئی سرزد ہوگی ہم اسے قانونن گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیں گے لیکن اس کے بعد ہی عنایت و مہربانی کا وقت آیا اور منادی کو واپس بلا کر حکم دیا کہ یہ بھی اعلان کرنا کہ ہمارا دوست ایاز اس حکم سے مستثنا ہے کیونکہ وہ ہماری محبت میں بے خود ہے اور ہماری پناہ میں ہے اگرچہ غلام کی صورت میں ہے لیکن بادشاہ ہے قطع اے کردہ محف نیست با احسان گناہ ما پس بس کرد سرادق غرت پناہ ما این ز ذات جس نے اپنے احسان سے ہمارے گناہ مٹا دیے اور عزت کے خیموں میں ہمیں پناہ دی اگر ہماری جانیں تیری قضا کی گرفت میں آ بھی جائیں تو تیرے عدل سے محفوظ رہیں گی تیری حکمت و رحمت ہمارے اس دعوے کی گواہ ہے والسلام